يُصْبِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذِنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمده صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخلطوا في الرحمة الله إن الله يغفر الثنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يربيه أن ربه تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي جواه الإمام البخالي وقال اللبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل لا يموتن اللہ باللہ مسلم صحیح ہے محترم بزرگوں دوستو برد اسلامی بہنوں اللہ سبحانہ ہو تعالی سے حسن زن رکھنا اللہ سبحانہ ہو سے اچھا گمان رکھنا اللہ سبحانہ ہو کے متعلق اچھی سوچ رکھنا یہ اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اللہ سے حسن زن انسان کو نیکیوں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے پر ابھارتا ہے یہی گمان انسان کو خصول رزق اور دوسری بھری باتوں کو حاصل کرنے اور تکلیف دہ چیزوں سے بچنے پر یا بچنے کے اسباب اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے اللہ سے حسن زند رکھنا ہی انسان کے قلب و دماغ کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے. مشکلات اور مسائل کے طوفان میں یہی حسن زند اللہ سے انسان کے لیے کشتی نجات اور تخرب اللہ کا بہترین ذریعہ اور اگر اللہ سے حسن زل رکھتے ہوئے انسان کا خاتمہ ہو جائے مسلمان کا خاتمہ ہو جائے تو یہ بہترین عبادت ہے. ہر حال میں بندے کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کبھی اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے چاہے فیصلہ آپ کے حق میں رہے یا آپ کے خلاف اگر آپ مومن ہے تو آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے کے خیر ابھی بھی رب الا سے نا امید نہیں ہونا چاہیے نا امیدی کفر ہے نا امیدی کفر ہے مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ سے نا امید ہاں۔ ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان رکھے بدگمانی منافقین کا کام تھا مشرقین کا کام تھا مومن کو اللہ سے ہمیشہ حسن دل رکھا لیکن کچھ خاص مواقع ہیں جہاں پر آدمی کو مزید تاکید تاکیدی طور پر اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے یوں تو ہر حال میں ہر وقت اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے لیکن کچھ مخصوص حالات ہیں جن کے اندر بطور خاص تاکیدن اللہ سے بندے کو اچھا گمان رکھنا چاہیے اس کا بڑا بینیفٹ اس کو انہیں چند جگہوں کا ذکر انشاءاللہ شاء اللہ کا راج کے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالی کی توحید کو پختہ کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بندگی بجا لاتے ہیں اللہ پر ایمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری ہے اور آپ اللہ صبح تعالیٰ کے لیے کوئی عبادت انجام دیتے ہیں تو آپ کو یہ حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے جس اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اللہ کی بندگی کریں جس اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے مشرف کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صاحب کی سنت سے آپ کے دل میں محبت ڈال دی اور آپ سنت کے شہدائی ہیں اور اخلاص اور پیروی رسول کی روشنی میں اخلاص اور پیروی رسول عبادت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ انجام دیتے ہیں تو آپ ایک دم اللہ سے حسر ذن رکھیے کہ وہ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا اور آپ کو بہتر عجر سواب کیونکہ اس کا وعدہ ہے من ہم سوال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی مرد یا عورت جو بھی مرد اور عورت یا مرد یا عورت من ہم سوال یا اللہ پر ایمان رکھے ایمان ثابت ایمان کامل توحید کا عقیدہ بالکل پختہ ہو اور نیک عمل کریں یعنی سنت کے مطابق عمل کریں تو ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ اور اچھی زندگی عطا پرواتے دنیا میں پاکیزہ اور اچھی زندگی دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا کن کے لیے ہر اس مومن مرد اور عورت کے لیے جو نیک عمل کرتا ہے اور آخرت میں ان کے عملوں کا اس سے بہت بہتر فرمائیں گے جو کیا کرتے تھے ان کی توقع سے بڑھ کے دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے تو اپنے اپنے دل کو ٹٹو لیے اپنی اپنی نیت کا جائزہ لیجیے کہ اگر عبادت اللہ کی رضا اور کشنودی کے لیے کر رہے ہیں اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں تو اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس سے ذن رکھیے کہ اللہ آپ کو اجر و ثواب سے بھی دبا اسی طریقے سے خسنِ نے رکھنا ہے اپنی عبادت پر اتر نہیں ہے اب کہیں نہ کہیں دل کے اندر یہ خوف اور خطا بھی لگا رہے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت رد کر دی جائے اور کیجیے خسنِ نے زن رکھیے دعوت کیجیے چھوکی عمر کہ ہم تو جرت میں جائیں گے یہ کبھی مرض اللہ سے اچھا گمان رکھیے ان شاء اللہ قبول جو کچھ بندگی میں نقص ہو گیا اس کو معاف فرما اتنا مت مرض شمت بڑھا رہے جو کہ مومن کی یہ بھی صفت بتائی گئی تو وہ قلوب اللہ یہ مومن نیک عمل کرتا ہے اور پھر بھی ڈرتا ہے کہ اللہ کی طرف اس کو پلٹ کے جانا ہے معلوم نہیں اس کی دیکھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یہ اس لیے کہ مرور آپ کے اندر اب تک نہ آئے عبادت کے تعلق سے لیکن کبھی بھی مایوس مت ہوئیے ہے لیک عمل کر رہے ہیں اللہ سے امید رکھیے کہ انشاءاللہ اچھا اچھا ہی ہوگا کیونکہ اگر مایوس ہوگا معلوم نہیں قبول ہوتی ہے کہ معلوم ہوتی کوئی قبول نہیں ہوتی تو لوگ کہے گا کہ جب یہ تلاد میں پڑھتے تو پہلے ہی نماز پڑھتے چھوڑو اتنا بے چین ہو تو چھوڑو عبادت اس میں در ہے اللہ قبول کرے گا عبادت کا شوق پڑے گا آپ کو نیکی کا اور اسی طریقے سے اگر کوئی مومن بندہ نمبر ٹو گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے جا رہا تھا چوری کرنے جا رہا تھا پچکاری کرنے جا رہا تھا اسے اور چھ کر اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا اور راستے سے واپس آ گیا اللہ کے خوف سے اس نے گناہ چھوڑا اس بات کے لیے اللہ سے حسن رکھنا چاہیے کہ اللہ میرے خاتے میں گنا نہیں لکھے گا اگرچہ میں نے ارادہ کر لیا تھا میں واپس آ گیا ہوں لکھے گا اور مجھے اجر و سواب کرے گا گناہ چھوڑنے پر کیونکہ میں نے گناہ اس کی رضا کے لیے چھوڑا ہے اس کے ڈر سے چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ پر ماتا ہے ممنوط جو اللہ اس کے رسول کا تقوی اختیار کرتا ہے اتار کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اس کا خوف کھا کر کے گناہ سے باز آتا ہے تو یہ لوگ کامیاب ہیں یہی لوگ نقام تو اگر گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑتے ہو تو حسرے دن رکھو کہ انشاءاللہ اچھا شاء پائیں گے کامیاب ہو کامیابی کی علاوت اللہ رب العالمین نے مشرق کو کو زانیوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے جو لوگ شر کرتے ہیں جو لوگ مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں اور جو لوگ کے بتکاری کرتے ہیں اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے سچا پکا ایمان لے آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیکی کی راہ پہ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گے بلکہ ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ کہ میں کی کہ حسنات کا اکمالہ یہ ہے کہ کہ کا بدی کرتا تھا اب کے بعد اللہ تعالیٰ کی, جگہ پر نکی کی راہ پر لے آتا ہے یعنی راستہ اس کا بدل دیتا ہے دوسری تفصیل یہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ برائیوں کو سے اللہ کا فضل عظیم یہ دو چیز عبادت کرنے کے اندر اور گناہوں سے بچنے کے اندر اگر آپ اللہ کی رضا اور خوشن کے طالب ہیں اور اللہ خوف آپ کو گناہوں سے روکتا ہے تو دونوں ہی حالت میں آپ کو اللہ سے ثواب کی کامیابی کی اچھی امید رکھنی چاہیے بہت سادہ بات ہے انشاءاللہ اور ہے ایمان و یقین کی بات ہے تیسرا مقام وہاں آتا ہے اللہ سے حسن زند رکھنے کا جب ہم اور آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں دعا کے لیے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ تعالی سے فوج و فلاح مانگتے ہیں اس کی جنت مانگتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت چاہتے ہیں. تیرا نظوان تیری خوشبودی چاہتے ہیں اے اللہ! ہم تجھ سے روزی چاہتے ہیں اولاد چاہتے ہیں اچھی بیوی چاہتے ہیں یا بیوی کی بد زبانی سے اللہ تارا اپنا چاہتے ہیں میری بیوی کو اللہ اچھا کرتے ہیں. میرے بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو اچھا کرتے ہیں. یا کہتے ہیں اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لے اللہ مجھ کو ازار قبر سے بچالے اللہ وہ اپنے فیصلے کے سنگین نتائج سے ہم کو بچا لے اللہ قبض کے بوجھ سے ہم کو بچالے لوگوں کے قائد سے ہم کو بچالے یہ جو نیکیوں کا اور بھلائیوں کا آپ سوال اللہ تعالی سے کرتے ہیں اور تکلیف دہ چیزوں سے نقصان دہ چیزوں سے خوفناک چیزوں سے بچنے کی اور پناہ مانگنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ قلب و دماغ کو حاضر رکھ کر کے اللہ کے سامنے گر گرائیے اور دعا مانگیے اور امید اللہ سے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سوال سے پڑھ کے دے گا ہو سکتا ہے کہ تاخیر ہو ہو سکتا ہے کہ دعا قبولیت میں دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو لیکن یہ غصے دن ہمیشہ قائم رکھیے کہ تاخیر کی کوئی حکمت ہے لیکن دعا قبول ہوگی جو کہ ہم نے اللہ سے نیکی کی دعا کی ہے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے اور آج کے نیکی کے لیے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے صبر اور دعارے مسلسل کی وجہ سے ہمارے سوال سے بڑھ کے جائے گا کبھی نا امید مت ہوئیے گا کتنے لوگ ہم میں سے ہوتے ہیں کہاوت ہے چٹ منگنی پٹبیا آج دعا کیا کل اس کا اثر نہیں ہوا ملک صاحب سے دعا کروایا امام صاحب کو کہا دعا کرنے کے لیے کہاں نجات ملی جی ایسا نہیں ہوتا ہے ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کتنے سال تک انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کے لیے دعا کی تھی کتنے سال تک بیٹا ملے بیٹا ملے بیٹا ملے سمین تمین لمبی مدت تک چھوٹا بچہ ہوشیار بچہ کنویں میں ڈال دیا گیا ہے بالی ہو چکا ہے عام طریقہ سے کہاوت ہے یا مشہور ہے یہ قول کہاوت ہی مشہور ہے علماء کے قول میں تو چالیس سال میں بنایا جاتا ہے آدمی نبی بنا دیے گئے ہیں مصر میں بیچ دیے گئے عزیز مصر کے یہاں پڑے بڑھے اس کی بیوی نے امتحان لگایا ساری کا سارا قصہ آپ کو معلوم ہے جیل میں گئے پھر بائک رہا ہوئے منتری بنے گھر کے لوگ آئے تانا لینے کے لیے سارا کچھ ہو ہوا گیا کتنی مدت اور اس کے بعد اور بیٹا گیا لالے کے لیے تو وہ بھی رک کسی وجہ سے بڑک بھائی جو گیا تھا باپ کو ہم نے وعدہ کیا ہے جاؤ میرے یوسف کو تلاشو اس کے بھائی کو تلاشو وہ سب بھی جائیں گے لا مت ہو رہا نا امید تو اللہ کی رحمت سے کافر ہوتے ل... کتنا لمبا انتظار ہے کتنا لمبا انتظار ہے حضرت ایوب ہے کس طریقے سے جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں اللہ کے نبی ہے آزمائش ہے آزمائش سبر کرتے ہو حضرت عمر معلوم کر دیتے ہمارا کام دعا کرنا ہے قبول کرنا نہ کرنا اوپر والے کا کام ہے تم اپنا کام کرو اس کے کام کے تعلق سے تم چوکر کرتے ہو تم کو جو کرنا ہے وہ کرتے رہو حدیث ہے حدیث اللہ اکبر نبی صاحب نے فرمایا خود اللہ وانتم عبان کو دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے دعا کر رہے یا اللہ یا اللہ لیکن کرے قبول نہیں ہو رہی معلوم نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے نبی صاحب اللہ حرام کو پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو گے تب قبول ہو گئے اللہ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا کافی دل سے نکلتی ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں لیکن دل نہیں ہے یہاں دماغ یہاں نہیں ہے دعا کے اندر دل دماغ اتار دو لگے کہ دل کو نکال کے رکھ دیا اللہ کے سامنے لوگ پوچھ ہو جا رہا کے سامنے کرے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے مانگ کر دیکھو کوئی مانگتا ہی نہیں ہے مانگتا ہے تو اس طرح مانگتا ہے مانگتا ہے تو دنوں جباب حاضر نہیں ہوتا ہے اپنی عمل کو ٹھیک نہیں کرے گا منیچا دعا کر دیجیے گا بہت روزی روٹی پڑا ہوا دعا کر دے سب گا سبزی دوری کرے گا تم اپنے تم اپنے لیے دعا تم اپنے ہاتھ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو دعا کچھ دن کیا دو چار مہینہ کیا تھک کھا کے چھوڑ دیا بدگوانی کے شکار ہو گئے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا بڑے محروم قسمت بن گئے آپ بڑے محروم قسمت بن گئے حدیث میں آیا نے فرمایا کہ تعوت فلم تجاو نے تم میں سے کسی کی دعا اللہ تبھی قبول کرتا ہے جب وہ دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے اگر وہ جلدی کرتا ہے تو جلد اللہ جلدی کر دے قبول جلدی کر دے تو میں کرتا ہی نہیں قبول تو جلدی اور چہری کی فکر مت کر شرط اللہ سمت لگا. تو دعا کرتا رہا یا تو جلدی دے دے گا یا تمہارے گناہوں میں تفوا دے گا بنائے گا اس کے بعد دے گا یا جتنا تم مانگتا ہے اس سے بڑھ کے دینے والا ہے وہ اس لیے ایک پیریڈ ہے اس کی ہم مقرر دعا کی قبول ناگتا جا بندہ ناگتا جا ناگتا جا ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی سے اس کا فضل مانگ رہے ہیں نا بھلائی مانگ رہے ہیں نا کس سے مانگ رہے ہیں اس رب سے اس غنی سے اس سخی سے اس داتا سے جس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہو پوری دنیا کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کے مطابق ہر چیز دے دے تو بھی اس کے خزانہ رحمت میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی شاید جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبا کر سوئی نکالنے سے سمندر کا پانی کم ہوتا ہے یا سمندر میں کوئی چڑیا چونچ ڈالے اور اپنے چونچ کو نکالے تو سمندر میں جتنا پانی کم نہیں ہوتا ہوا کچھ ہوتا ہوا کم تاکہ اگر لاکھ دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا رہے اور جو مانگے وہی دے سب کی دنیا وہی بنا دے تو ابھی کچھ کبھی نہیں آ رہے گی تو جس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے جس کے ختم ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی فضل کوئی نعمت تم کو دینا کیا مشکل ہے تم جہنم سے پناہ چاہتے ہو تم عذاب سے پناہ چاہتے ہو تم قرضے سے پناہ چاہتے ہو تم اور کسی تکلیف سے پناہ چاہتے ہو کس اللہ کی پناہ چاہتے ہو اس قادر متین اللہ کی پناہ چاہتے ہو جس کو کوئی چیز آج نہیں کر سکتی جس نے پوری کائنات کو کائنات نے کہا آسمان ہو گیا صرف کہا کن اللہ کا لفظ ہوا کن ہو جا چیز ہو گئی جو اللہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے تم نے جہنم کی پناہ اس سے باگی ہے اس سے اس کی پناہ چاہی ہے کیا مشکل ہے اس کے لیے تم دعا کی معافی چاہتے ہو مغفرت چاہتے ہو معافی چاہتے ہو کیوں پریشان ہو کیا تم کو نہیں معلوم کہ تم اس رقط سے معافی مانگ رہے ہو اس سے مکناہوں کی بخش چاہ رہے ہو اس کی مغفرت چاہ رہے ہو جس کی رحمت اس کے غذب پر جس کی رحمت اس کے ادب پر جس کی معافی اس کی سزا پر اور جس کی ہل مس کا حلم کو دوباری اس کی پکڑ پڑی سب کا سہمتی اللہ اللہ کی رحمت اس کی غلط پر خالی اللہ برے گا ٹالتا ہے ڈالتا ہے ٹالتا ہے پکڑتا بہت دیر میں جب پانی سر کے اوپر جاتا ہے تب پکڑتا ہے تو اس سے ماغرہ رہے ہو مفرت کیوں نہ امید ہوتی مت نہ امید ہو مانگتے چلو مانگتے لیکن خوشی خصوص کے ساتھ اطمینان کے ساتھ مانگو دعا کی قبولیت کی شرائط سے حلال کھاؤ حلال چوری چماری کا کھاؤ گے دھوکہ کا کھاؤ گے رشوت کا پیسہ کھاؤ گے سندھی پیسہ کھاؤ گے چھگیٹی والا پیسہ کھاؤ گے رسی مال بیچ کر کے چوکس پیسہ لو گے ہراب چھوڑی کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی دل دماغ کو حاضر رکھ پورے یقین کے ساتھ مانگو اور کافی دعا کا لحاظ کرو ازاں اور اقامت کے درمیان ہاتھ اٹھا کر یہ ہاتھ گرا کر مانگو مڑ کا لگائے تو مانگو گاڑی ہوتی ہو تو دعا مانگو رات کے آخری پہر میں دعا مانگو قرآن کی تلاوت کے بعد دعا مانگو دعا کی قبولیت کے مخصوص اوقات بھی ہیں مکہ مدینہ جا عمرہ کرنے کے لیے اللہ نے پیسہ دیا وہاں دعا قبول ہوتی ہے دوا کے درمیان مانگو صفا مروا پہ مانگو لاہو اکبر جگہ بھی ہے کچھ مبارک کچھ اوقات بھی ہے مبارک اب دعا قبول تو یقین اللہ سے حسن سے کب چاہیے نمبر تین پر جب آپ دعا مانگ رہے پورے یقین کیسا. چوتھی بات یہ ہے کہ جب بلا اور مصیبت کا نزول ہو جان پر پڑ گئی ہے جوان بیٹا مر گیا بیٹی مر گئی کوئی بھائی جیل میں چلا گیا کاروبار گر گیا مشکلات اور مسائل سے دو چار ہو صبر کرو صبر کرو وا ویلا مت کرو پاگلوں کی طرح حرکت مت کرو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی خیر سے بھی آزماتا ہے اور سر سے بھی آزماتا ہے کسی کو پیسے کی ریل پیل کر کے ہر گھر پیٹا دے کے آزماتا ہے کہ یہ میری نعمت کا شکر گزار ہے کہ نہیں اگر شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عجل و ثواب سے نوازتا ہے نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور تکلیف سے آزماتا ہے کہ دیکھیں تکلیف میں صبر کرتا ہے کہ نہیں اگر صبر کرے صبر کا دامن اس نے نہیں چھوڑا اللہ پر بھروسہ رکھے رہا صبر کرتا رہا اللہ سے مطلب چاہتا رہا کہ تعیوں کی صبر و سلاد صبر کرتا رہا نماز پڑھتا رہا اللہ سے گر رہا, رہا تو اللہ تعالیٰ ہموں کے بعد چھانٹ دیتا ہے تکلیفوں کے دن دور ہو جاتے ہیں انسر یسرا کی پسار ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ مت گھبرا آسانی کے ساتھ اللہ نے سختی کے ساتھ آسانی بھی پیدا کی ہے کون کتنی ہی لمبی کالی رات ہو کتنی ہی گھٹا گھٹ ہو اندھیری کالی رات ہو اس کی صبح ضرور ہوتی ہے سجاد یوسرام یقیناً یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا جبانی ہے بہت تنگ سے بال بچے کو پالنے کو ماشاء ماشاءاللہ دو چار بچے اب کاروبار کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں کامیاب ہے جو ہوتے ہو؟ نا نا امید ہوتا کہ ہے کہ زندگی بھر پریشان رہے اب بڑھاپے میں اللہ نے دولت دی ہے اب دیکھیے کیا کریں گے آپ تو کھا بھی نہیں سکتے پی بھی نہیں سکتے ارے شکر کرنا بڑھاپے میں دولت دے دی جانا اللہ نے تمہاری زندگی جیسے کٹی تو کیا چاہتے ہو کہ بُڑھاپے میں بھی تکلیف سے بڑھ جاتے تمہارا بچہ تمہارے بعد ہی تکلیفیں میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں دولت دے رہا ہے تو کہ جوانی میں تو بہت تکلیف تھا اب بڑھاپے میں دولت لے کے کیا کریں گے بے خوف انسان کبھی تو دیا تمہاری بات کی نسلوں کو اللہ دے رہا ہے اس کو کہو میں نے بڑی تکلیف برداشت کی ہے سب کیا ہے اللہ نے یہ سب کا پھل دیا ہے دیکھو کبھی بھی زبان پر شکایت بھرتا نہ بیٹھو اللہ کی تعریف کرنا تکلیف سے تکلیف دن آگے تو صبر کرنا اللہ تعالی بندے کو نعمت دے کر بھی نوازتا ہے آزماتا ہے اور نعمت سے محروب کر کے بھی آزماتا ہے کبھی بھی مصیبت اور مشکلات میں آپ کو گھبرانا نہیں ہے صبر کرنا ہے اور اللہ سے حسن سر رکھنا اللہ تعالیٰ یہ دن جائیں گے اور اچھے دن آئیں گے اور کس وقت آزمائش کا وقت ہوتا ہے آپ کے جب آپ توبہ اور استغفار کرتے ہیں گناہوں کے لیے گر گراتے ہیں اللہ کے سامنے شیطان کا ہتھ کٹا ہے کہ شیطان جوانی میں آپ کو یہ وسلسہ دیتا ہے کرتا رہا کرتا رہا گناہ ارے ابھی جوان ابھی کھانے کھیلنے کے دن ہے تمہارے عیاشی کے دن ہے کیا بڈھا بن گیا تاریخ رکھ کر کے مڈھا بن گیا ابھی تو کمانے کھٹانے کے دن ہے مختلف بوڑھا ہوگا تو تاریخ رکھ لے گا بوڑھا ہوگا تو حج کر لے گا پورا ہوگا تو نماز لے گا ابھی نماز پڑھے گا تو چلا گیا تمہارے. جوانی میں بنا ہوا ہے. رکھ کر کے کی آخری وقت شیتان کیسلم ہوگے کٹی اس کے مومن آخری وقت میں خاص مسلمان ہوگے کبھی بھی توبہ اور استفار کا دروازہ شیتان تو پر بند نہ کرے جان کے لڑکھڑے پر آنے سے پہلے پہلے سکرات الموت سے پہلے پہلے جس دن تم نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے گناوں کی سیاہی کو دھلنے کے لیے آنسو بہا دیا خوف کا آنسو تمہارے آنکھوں سے ٹپک اس دن گناوں کی سیاہی دھل جائے گی کتنا ہی بڑا گنا کیوں نہ کرو ہتھی کہ شرک کر کے کیوں نہ آؤ لیکن اگر شرک کرو گے اب توحید کی راہ پہ لگو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سامان خبردار خبردار شیطان کبھی تم کو مایوس نہ کرے اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی اے فرمائیے میرے بندوں کو جنہوں نے حد کر دیا گناہ کر کے کیا انداز رب العالمین کا قربان جائے گی کہہ دیجیے میرے ان بندوں کو کیا پیارا انداز ہے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے لفظ پر حد کر دیا حد کو ساری حدوں کو پار کر دیا گنا کر کے ان کو کہیے لا تک رسو مل رہا اے بندو اللہ کے گنہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوگی ان اللہ یقیر اللہ تعالیٰ تمام گراہوں کو بخش دیتا ہے وہ کفرور رہی بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے تو کبھی بھی توبہ اور استقفال کے لیے وقت نہیں ہے اب کیا کریں گے اب بوڑھے ہو گئے ہاں موت سے پہلے لیکن کب کس کی موت آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا ہے اس لیے پورا پے کا انتظار مت کرو ہو سکتا ہے جمعی یہ موت آ جائے جیسے ہی احساس زیادہ ہے اور اللہ کی طرف پلٹو جو بھی کچھ کیے ہوگے سب کو اللہ معاف کر دے گا توبہ کی رائے تیار کرو توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کبھی بھی نا کے شکار مت ہو جیسا بھی گنا ہوگا اللہ معاف کر دے گا آپ نے سنا نہیں ننانوے شخص کو قطر کرنے والا آدمی کسی ان پڑھ جاہد کے پاس جو عابد و زاہد تھا عابد و ظاہر سمجھا جس کے پاس علم ہو علم کے ساتھ اگر زہد ہو تو ٹھیک رہتا علم کے ساتھ عبادت ہو تو آدمی سنت اور مدت میں فرق کرتا ہے۔ لیکن اگر جاہل عابد ہو جائے تو وہ روٹیاں برقی شیطان اس کو بہت آسانی سے پہنتا دیتا ہے۔ تو کہا کہ توبہ ہے ہماری ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں کتنا قتل کر کے آیا تو نینداوی کا نہیں نندانوے آدمی کے بے گنا قتل والے کو لمحہ پڑے گا کہا تو نیندانوے ہی کیوں رہے گا تو قتل کرتے ہیں سو پورا کر دیتے سینچری پوری ہو جائے ننانوے پر تو ڈر لٹکا رہے گا سو کر دیا اس کے پاس گیا کسی مولوی کے پاس کہا بھائی مل صاحب ایسا ہے کہ میں نے سو قتل کیے ہیں نا جائز نہ پیشہ ور مڈر تھا وہ تھا اب بتاؤ کیا ہوگا کہا توبہ کرنا چاہتا ہوں سچے دل سے احساس ہو گیا آپ نے بلا توبہ کا کہا تو دروازہ کھلا ہوا لیکن میری ایک بات مانو یہ کہ جس لوکیلٹی میں تم رہتے ہو نا وہاں اچھے لوگ نہیں ہے توبہ کرو گے پھر اپنے دوستوں میں جاؤ گے پھر وہ تم کو آمادہ کر کے برائی کے راستے میں لے جائے گا ایسا کبھی محلہ چھوڑ گا یہ گاؤں چھوڑ. فلانی بستی میں اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں اچھے مولوی صاحب ہیں جو نوجوانوں جو کی تربیت کرتے ہیں اس بستی کو چھوڑ کر اس بستی پہ چل جاؤ وہاں بالکل جاتا نکل گیا وہ توبہ کے ارادے سے اچھی بستی کے طرف راستے ہی میں اس کی موت آ گئی موت اور کے عالم میں جو قدم گھسی تھا اس میں ایک بالش زمین اس بستی سے قریب ہو گئی تھی جہاں اچھے لوگ رہتے تھے مشہور حدیث بخاری مشرف کی دونوں عذاب کے اور رحمت کے فرشتے دوڑے ہم رو لیں گے تو ہم رو لیں گے تو ایک فرشتہ راستے میں کھڑا ہو گیا وہی پر بیچ میں اس کے بعد ابھی کائے جھگڑتے تو دونوں گروپ جھگڑ رہا تھا دیکھیے یہ بہت شوق گنا قاتل ہے آدمی کا اسے کر لیں یہ کر رہا تھا کرنے کے واسطے جا رہا تھا اسے توحبہ کر لی ہے اچھی رات پہ کو دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا دوسری بستی میں بات تمہاری بھی ٹھیک ہے بات اس کی بھی ٹھیک ہے تو ایسا کرو اللہ تعالیٰ تھی تو ایک بارش اس بستی سے قریب تھا جہاں اچھے لوگ ڈگری اس کی رامد کے فرشتے دے گئے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بٹنروں کو جب معاف کرتا ہے اور جنرت میں داخل کرتا ہے تو ہمارے اور آپ کے گنا ہم ہمیشہ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کس طرح مناور بلال بین کو کہ اے اللہ میرے گناہ چاہے جتنے بھی ہوں جتنے بھی ہوں جتنے بھی ہوں وہ گنتی کے اندر ہیں لیکن تیری رحمت اور نفسرت گنا گنتیوں سے باہر تیری مقصرت کو کوئی گن نہیں سکتا تیری رحمت کو کوئی گن نہیں سکتا میرے گناہ کاؤنٹیڈ ہے کاؤنٹیبل ہے تیری رحمت کا کوئی حساب نہیں بے حساب مخصرت کرنے والا ہے لہذا مفصرت کی وسیع چادر میں میرے کو ڈھک لے اللہ ڈھک اور چھٹے مقام ایک اور ہے جب روح پرواز کر رہی ہو روح پرواز کر رہی ہو آخری ہچکی بڑی ہوئی ہو اس وقت اللہ سے حسن کر اللہ بخش دے گا اللہ صبح فرو اللہ بخش دیکھ یہ جذبہ رکھو موت کے وقت میں یہ خوشن زن اللہ سے رکھو رب العالمین نے فرمایا ہے نبی کی زبان پر ہبی سے خوشی میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں یعنی اگر بندہ اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس پر اپنے فضل و رحمت کی برسات کرتا ہوں اور اگر وہ غلط گمان رکھتا ہے ان سے تو اس کے بد گمانی کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہوں اچھا گمان رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے تین دن پہلے کہہ رہے ہیں لَا يَمُتَنَّ اللَّهُ بِاللَّهِ کا کوئی نہ مرے نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہو مسلمان ہو, مومن ہو اللہ سے اچھی امید رکھو حضرت بھی رضی اللہ عنہ یزید بن اسمت کے پاس گئے معلوم ہوا کہ بیمار ہے آخری ہچکیاں لے رہے ہیں جا کر کے پوچھا قریب ہو کر کے کان میں یزید کیسا فکر رہے ہو کیسا محسوس ہو رہا ہے اللہ سے کیسی امید رکھتے ہو اچھی امید رکھتے ہو نہ مقفرت کی تو کردن ہی لایا ہاں تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی مرتے وقت اللہ سے مقفرت کی اچھی امید لے کے پڑے گا اللہ اس کو پوچھتا ہاں بہت پریشان ہے بابا کیوں پریشان ہے اللہ کے عذاب کا خوف نہیں بابا اس وقت اللہ کی رحمت کی امید لگاؤ کو اللہ جلت دے اللہ جلت دے اللہ عذاب سے بچا اچھی امید رکھو صحت کی حالت میں اللہ کا خوف رحمت کے مقابلے میں غالی آنا چاہیے اچھے بڑھوتی آ گئے ہاتھ پیر ٹوٹ گیا لڑا لڑا ہو گیا عبادت میں جی نہیں لگتا ہے یا بہت شدت سے تکلیف سے عبادت کر پاتا ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھو کہ جب تک ہوا ہوا اب یہی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور موت کے وقت میں اور اللہ سے اچھی امید رکھو غفر رہی میں وہ بخشے گا تو موت کے وقت اور ایک اور بات بتاتے ہیں جو آج کل کے حالات ہیں مشکلات اور مسائل کی دنیا میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں اس وقت شاید جتنے مسائل اور مشکلات تھے ہم سمجھتے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد شاید ایسے مشکلات تو نہیں آئے ہوں گے یا یہ ہے کہ آدمی کا حادثہ کمزور ہوتا ہے ایک سے ایک مشکل کے دور آتے ہیں لیکن سمجھتا ہے ہر آدمی جو ہم سب سے زیادہ مشکل میں یہ دور سب سے زیادہ مشکل ہے لیکن خیر چلیے پرفتن دور اس پر کوئی مسائب اور پریشانیوں کا طفان مڑا ہوا دشمن قومیں ٹوٹ پڑی ہیں خود مسلمان اپنے ملک عزیز میں اپنے وطن عزیز میں اس کی جان والی عزت و آبوز کا دین اور اس کے مقدسات اور شدید مقامات محفوظ نہیں ہیں مگر اس سب کے باوجود بھی اللہ سے میرا حسن زن ہونا چاہیے ہمارا آپ کا حسن زن ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ ہیں ہم تین حق پر ہیں اللہ تعالیٰ نے عاقبت اور اچھا انجام لبیوں کے لیے اور لبیوں کے ماننے والوں کے لیے ہی لکھا ہے سبقت کرے متنالے عبادت ان لہم لحم المنس رونا جن بنا لحم اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے کہ غلبہ اور اقتدار ہمارے رسولوں کے لیے ہے اور جو ہمارا لشکر ہے جو اللہ کا لشکر ہے وہی کفار کے لشکر پر غالب آنے والا ہے مگر ہم یہ سب جان لیں کہ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہماری بدعملیوں کا نتیجہ زہر الفساد بر بر بر یہ ہمارے آپ کے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے ہم اللہ وجوہ توبہ اس کے قور کریں نمازوں کی پابندی کریں توحید کے عقیدے کو پختہ کریں شرک کو بدت سے باز رہیں سنت کی پیروی کریں اپنے گناہوں سے اللہ کے لیے اللہ کے سامنے معافی چاہیں اللہ پرماتا عزیز اللہ اس شخص کی ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے جو توحید کو مضبوطی سے تھامتا ہے جو شر کو بدت سے بچ کے رہتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے اور جن کو اللہ زمین میں اختدام دیتا ہے ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں یہ جی نماز قائم پر پہلی شروع کیا دن کی نماز پڑھتے ہیں ہفتے ہفتے کی نماز پڑھتے ہیں تین وقت کوئی پڑھتا ہے کوئی چار وقت پڑھتا ہے فجر گوڑ ہے فجر گوڑ ہے کوئی ہفتے ہفتے کی نماز پڑھتا ہے کوئی سال سال کی نماز پڑھتا ہے کہاں سے کروایے گا کان ندی نہیں مکن ہو کو اللہ کلبت عظیم زمین میں ادا ہوتا ہے بادشاہ کا ان کی پہلی شفت ہوتی ہے نماز ہوتے ہیں زکوۃ دیتے ہیں لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں بڑی اللہ انجام کو اللہ کے حق میں زیر و وہ کرتا ہے وہی کسی کو تختائی اقتدار پر خواہش کرتا ہے اور وہی کسی کو تختی اقتدار سے محروم کر دیتا ہے مگر یاد رکھیے گا یہ بات بہت اچھی طریقے سے کہ اللہ کافی حکومت کی بھی مدد کرتا ہے اگر وہ حضرت انصاف پر مبنی ہو اس حکومت کے اگر پائے کافی حکومت کے پائے اگر حضرت انصاف کے اوپر قائم ہو تو اللہ کافی حکومت کی مدد کرتا ہے لیکن اگر مسلم حکومت ظلم اور عظمان کے اوپر اس کے پبے ہوں اس کے پائے ظلم اور عدالت پر ہوں نا ہو رشوت خوری اس ملک کے اندر ہو ظلم اور زیادتی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مسلم حکمرانی کو قبول نہیں کرتا ایسی حکومت کو آپ کی برباد کر دیتا ہے یہ جی بھی آپ سمجھ لیجیے اللہ کو عدل اتنا پسند ہے اور ظلم سے وہ اتنی نفرت کرتا ہے بہرحال حالات بدلیں گے اچھے دن آئیں گے واقعی جو اچھے دن ہوتے ہیں غلب اسلام کا دن وہ آئے گا امر اور امان ہوگا جہاں لوگوں کے درمیان دلوں میں محبت ہوگی جہاں مختلف فرقے کے لوگ وہاں خیر سگالی کے ساتھ رہیں گے جہاں مذہبی آزادی حاصل ہوگی جہاں سب پرتا است ہوگی جہاں سلکا والیت نہیں ہوگی ایسے دیک اچھے ضرور آئے گے اللہ سے رجوع کر نکلو میرے بزرگوں کو دوست میں لوکتا اللہ تعالی سے اپنے لیے اور اپ سب کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی اور خوش ہو اور ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالی میں توفیق دے یا اس سے اچھا گمان رکھ اچھا گمان دیکھی اچھا گمان کا یہ مطلب کبھی نہیں ہے کبھی نہیں ہے کہ آپ شر کرتے ہو بدت کرتے ہو گناہ کرتے ہو نوازنا پڑھتے ہوں اور اس کے بعد اللہ غفور رحیم ہے اللہ بخش دے گا اللہ قوت المدین اللہ روزی دے گا یہ رسن زل نہیں ہے یہ سوئے زن ہے یہ سوئے زن, زن ہے برا گمان ہے میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ ایک آدمی بستر پر سویا ہوا ہے روزی کا طلبگار ہے اللہ سے روزی دے اللہ روزی دے اللہ روزی دے, اللہ روزی دے لیکن حصور رس کے اسباب میں اختیار بھاگ دور نہیں کر رہا ہے پیسے نہیں لگا رہا ہے منڈی میں نہیں جا رہا ہے سامان خرید و نہیں کر رہا ہے کیا گھر میں بیٹھا بیٹھا بستر پر بیٹھے بیٹھے اس کو روزی آ جائے گی گھر کی چھت پھٹے گی اور سونے چاندی کا خزانہ گا جو بولو گے وہی نہ کاٹو محنت میں ادا برکت دیتا ہے محنت حرکت میں برکت ہے خوشبے دھن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ماسکیت پر قائم رہے مشرقین کرتے تھے منافقی نفاق رکھتے تھے یہود اللہ کا اللہ کا بیٹا مقرر کرتے تھے اور اللہ تعالی سے مقصد کی امید رکھتے تھے یہود کہتے تھے نہنو ابنا اللہ اللہ کے دوست ہیں اچھا اللہ کے دوست ہیں اچھا مرنے کی تمنا کیجیے نا دوست ہے تو میں آئیے گا آئیے نا تو موت کی تو تمنا سے اتنا یہودی بھاگے گا کہ مت پوچھی ہے اس کو معلوم ہے کہ ہم نے کتنے ندیوں کو قتل کیا, کیا, کیا, کیا, چرم کیا ہے بڑے دوستوں کا اللہ کے تو ملنے کی تمنا کر لو موت کی تمنا کرو ہر موت کی تمنا نہیں کر رہی ہے کہاں اے ہزار سال بھی جیو گے تو مرنا چاہیے جاؤ کہا اللہ کے دوست ہیں شروع کرتے ہیں کہتے ہیں معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا حسرے نہیں تھی کا والمشکین والمشکین اللہ تعالیٰ یہ غنا فقین یہ مشرقین اللہ سے برا زمان رکھتے ہیں نپاق رکھتے ہیں شرط رکھتے ہیں اور بخش اس کی توقع رکھتے ہیں یہ اللہ سے برا زمان ہے اچھا گمان ہوتا تو اچھا عمل کرتے اچھا عقیدہ رکھتے اچھا عمل کرتے یہ تو برا گمان ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے ان پر لانت ہے ان پر غذب ہے جاننا تیار اچھے گمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں آپ رسک کے اسباب اختیار کریں آپ گناہوں سے معافی چاہیں اور تب اللہ سے امید رکھے گی یہ بات میری قبول ہوگی اللہ میری گناہوں کو بخشے گا اللہ میرے بڑے دن دور کر کے اچھے دن لائے گا اللہ میرے بچوں کو سفا دے گا ایسا کرے گا ویسا کرے گا اور نہیں اگر بچہ چلا بھی گیا صحت یاب نہیں ہوا تو میرے لیے خیر کا ضرور پہلو اس کے اندر ہوگا کہ ہم صبر کریں گے اور صبر کا ثواب اللہ کی جنت کی شکل میں پائیں گے یہ ہے حسن زن حضرت حسن وسی احمد اللہ کہتے تھے کہ المومن یو سین ویسے سی و بول نہیں وہ یسی العمل مومن اللہ سے چونکہ اچھا گمان رکھتا ہے تو وہ اچھے عمل کرتا ہے فاصب و فاضل اللہ سے برا گمان چکے رکھتا ہے اسے برا اے اللہ ہم سب ایسے ایسا حسن زن مانگتے ہیں جو تیری شریعت کے مطابق ہو گناہ کر کر کے حسن زن جو حسن زن نہیں ہے, حسن زن ہے اللہ اس سے ایسا حسن زن ہوتا فرمان جو تیری شریعت کے مطابق اور اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بلبہ بل رسی فرما اس ملک کے مسلمانوں کو بھی امراؤ فرما اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے احوال کو اللہ درست فرما انجیبان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات من يهذه الله فلا مذل له من يذر الفلاح آدي له وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله. اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعجل والإحسان ويتائذ القرباء وينهى حذ الفحشاء والمونقل والبغي يعذكم لعلكم تذكروا وتذكروا تذكروا. تذكروا الله تعالى يذكركم ودروه يستجب لكم ولا ذكر الله أعلى وأكبر والله يعلم ما تستطيعون. الله أكبر. اللّهُ أكبر، اللههُ أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا للصلاة حيا للفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله